السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين وأشهدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهدوا أن محمد عبده ورسوله سلوات الله وصلاة الله وعليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يلا يوم الدين وبعد معزز حاضرين وسامعين اللہ کے فضل و کرم سے عبدالرسول المحمہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر منگل کو عشاء کی نماز کے بعد کی جاتی ہے اس سے پہلے درس میں توحید کی جو سب سے اہم قسم ہے توحید الوہیہ جسے توحید عبادت کہا جاتا ہے اس کی تعریف اور اس کا معنی اور مطلب گزشتہ ہفتہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا آج دو توحقید کی دوسری قسم توحید البیت اس کے تعلق سے ہماری ان شاء گفتگو ہوگی توحید وبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اعمال ہیں ان تمام عامال میں اللہ کو ایک جاننا ہی توحید البیت کہلاتا ہے اللہ کے جو اعمال ہیں ان تمام عامال کو اللہ کو اکیلا ماننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان اعمال میں ان تمام چیزوں میں یہ توحید وبیت کہلاتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا خالق ہے اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کو خالق مانتا ہے پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے اور دوسرے بھی خالق ہیں دوسرے بھی پیدا کرنے والے یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے چاہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق مانے یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے ایسی اللہ تعالی ہی پوری دنیا کا مالک ہے پوری دنیا کا مالک اللہ اتبارک لذیب وہ ہوا اللہ کل شہدین بابرکت وزاد جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے پوری دنیا کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے مالک حقیقی اصل وہی مالک ہے پوری دنیا کا کائنات کا آسمانوں کا زمینوں کا سمندر اور تمام چیزوں کا جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی مالک سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا ایسے اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے تدبیر کرنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنے والا وہی سب کا حاکم ہے یہ بھی توحید الوبیت کے اندر شامل ہے اب اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو حاکم مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتا ہے اب دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے مرتا ہے یا قیامت قائم ہوگی دوبارہ لوگ زندہ کھڑے ہوں گے سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے رات آتی ہے رات جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے تو اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم یا دنیا کا نظام چلانے والا کسی اور کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی وبیت کے اندر شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ مارنے والا اللہ جلانے والا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا اللہ دنیا کے نظام چلانے والا ہواؤں کو چلانے والا بارش برسانے والا صحت دینے والا شفا دینے والا اللہ رب العالمین یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان اعمال میں یا کسی بھی عمل میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اگر کوئی دوسرے کو اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سات کرتا یہ توحید ربوبیت ہے اس بات کا عقیدہ رکھنا اس بات پر کامل ایمان اور پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی مارنے والا وہی چلانے والا وہی پیدا کرنے والا وہی دنیا کا نظام چلانے والا وہی تدبیر کرنے والا وہی اولاد دینے والا وہی ہوا چلانے والا وہی قیامت برپا کرنے والا وہی جنت میں داخل کرنے والا وہی جہنم میں داخل کرنے والا وہی سب کا حساب و کتاب لینے والا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا توحید ربوبیت کہلاتا ہے یہ توحید روبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک اور رب ہے اللہ ہی سب کچھ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفا دیتا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیر اور فقیر کوئی مولوی صاحب کوئی مرشید صاحب کوئی پیر صاحب کوئی فقیر صاحب یا کوئی ولی صاحب یا کسی قبر کے مجاور یا کسی مزار اور درگاہ کے مجاور یا اس کے اندر جو متھون ہیں۔ وہ بھی اولاد دیتے ہیں تو یہ تو شرک مکہ کے مشرق بھی نہیں کرتے تھے مکہ کے مشرق بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے وہی وہ مارنے والا جلانے والا پیدا کرنے والا توحید الوبیت میں ان کا ایمان تھا اگرچہ خلل تھا کمی تھی لیکن عومی طور پر وہ اللہ رب الامین کو رب اور خالق مانتے تھے مکہ کے کسی مشرق کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے کوئی مشرق کا عقیدہ نہیں تھا یا اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا یا اللہ کے علاوہ کوئی جلانے والا یا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ان کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ جب وہ پریشانیوں میں آتے تھے مصیبتوں میں آتے تھے تو صرف اور صرف اللہ ربلامن کو پکارتے تھے فائزہ کہ وہ فرفل کے تھا اللہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے صرف اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نجات دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی پریشانی سے ہم کو مصیبت سے بچانے والا اس لیے تمام خداوں کو جن کو وہ دنیا میں پکارتے تھے جب پریشانی اور مصیبت میں آتے تھے سب کو بھول جاتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے صرف اللہ اور براہین کو پکارتے تھے ابو جہل کے لڑکے اکرما رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خون کو معاف نہیں کیا تھا ان میں اکرما بھی تھے ابو جال کا لڑکا ابو جال کتنا بڑا دشمن تھا امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ ان کے لڑکے تھے اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کفر پر مرا نبی کا دشمن تھا اللہ کا دشمن تھا لیکن بیٹا توحید والا اللہ پر ایمان لانے والا نبی پر ایمان لانے والا امان نبی نے اس کا بھی خون نہیں معاف کیا تھا اکرما کا کہ جہاں بھی مل جائیں قتل کرنا ہے خانے کعبہ کے اندر ہیں خلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں خانے کعبہ کے اندر موجود ہیں تب بھی ان کو قتل کرنا ہے کیونکہ بہت تکلیف دیا ان لوگوں نے بہت دشمنی کی ہمارے ساتھ آپ نے ان کا خون نہیں معاف کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد کشتی میں سوار ہوئے کسی اور ملک جانا چاہ رہے تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب مکہ فتح کیا, دن تک تھے وہ. کتنے دنوں تک انیس دن تک تھے آپ مکے کے اندر جدہ گئے وہ کشتی میں سوار ہوئے کسی اور ملک جانا چاہ رہے تھے لیکن بہت زیادہ طوفان آیا اور یہ تھا کہ کشتی ندی کے سمندر کے اندر ڈوب جائے گی سائے لوگ مر جائیں گے جو کشتی کا چلانے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی اب دعا کرو اللہ ہی بچائے گا کوئی اور بھی بچا سکتا ہے تم کو کشتی کے یہاں پر اللہ تعالی سے دعا کرو وہی وہ بچانے والا لوگوں نے دعائیں کہ کی کیونکہ وہ اللہ تعالی کو پکارتے تھے پریشانیوں میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا دعا کی اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ سب کرب ہے اللہ سے مسلمانوں کرب تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دینے والا غیر مسلم کو بھی شفا ملتی ہے غیر مسلم کو بھی اولاد ملتی ہے غیر مسلم کو بھی مال اور دولت ملتی ہے غیر مسلم بیمار ہوتے اللہ ان کو شفا دیتا ہے پریشانی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی روبیت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اللہ نجات دے دیا کشتی آ واپس آ گئے لوگ نے کہا کہ اگر مجھے نجات مل جائے گی ہم نہیں ڈوبیں گے تو ہم جا کر کے ایمان لے آئیں گے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف فرما ہے یہ کرما آتے ہیں صاحب کرام نے تلواریں کھینچ لی کہاں نبی کا دشمن آ رہا اللہ کا دشمن آ رہا اس کو قتل کر دیا جائے گا امان نبی نے کہا کہ تلوار اندر ڈال دو میان کے اندر جب وہ ہم سے بھاگ کھڑا ہوا اس کی جان بچ گئی تھی دوبارہ واپس آ رہا ہے ماجرا سنتے کہ حقیقت کیا کیوں واپس آیا دوبارہ وہ وہ تو ہم سے بچ گیا تھا نا ہم سے بچ کر نکل گیا اب دوبارہ واپس آ رہا ہے اس کی بات سنتے کیوں واپس آیا وہ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ پر ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے شد اللہ وشد الن محمد الرسول اللہ ہمارے بھی نے پوچھا کیا ہو جائے کہنے لگے کہ کشتی میں ہم سوار ہوئے کشتی ڈوبنے والی تھی سب نے دعا کیا ہم نے کہا کہ جو کشتی بھی نجات دینے والا ہے وہی خوشکی میں بھی نجات دینے والا ہوگا اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں مسلمان ہو گیا حسرا رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دشمن سے نبی کے دوست بن گئے اللہ کے دشمن سے اللہ کے دوست ہو گئے اللہ پر ایمان لانے والے نبی پر ایمان لانے والے ہو گئے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کئی آیتوں میں کہ جب ان کی کشتیاں بھور میں طوفان میں پریشانیوں میں آتی ہیں پھنستے ہیں لوگ تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے راو کسی کو نہیں پکارتے ہیں. تو پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے سب کو بھول جاتے تھے وہ لوگ تو اللہ کو خالق مانتے تھے اللہ کو راضب مانتے تھے اللہ کو اولاد دینے والا مانتے تھے آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جب پریشانی ہوتی تو اللہ کے دربے آنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے ترگاہوں اور مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں جا کر کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں جا کر کے دعائیں کرتے ہیں ان سے مانگتے نعوذ باللہ من منظال اولاد کسی کو ملتی ہے کوئی کسی بابا کے پاس جاتا ہے کوئی کسی فقیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا کہ ہم کو اولاد چاہیے نا یہ تو شرک مکہ کے مشرق بھی نہیں کرتے تھے میرے بھائی جو اللہ پر ایمان حقیقت میں نہیں رکھتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے لیکن یہ شرک ان کے یہاں بھی نہیں پایا جاتا تھا لیکن آج یہ بہت سارے مسلمان یہ اللہ العالمین کے ساتھ ہی شرک کرتے تو یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا صرف یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے لیکن اللہ کی صرف عبادت نہ کرے اللہ کی خالص عبادت نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ مکہ کی مشرق کا یہ عقیدہ تھا دنیا میں چند ہی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ایک تو فرون تھا کہا کہ انار میں ہی تما عرب ہوں اور ورنہ منولاسلام کی قوم موس علیہ السلام کی قوم جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانتے تھے اور عاظب مانتے تھے یہاں زیادہ گڑبڑی ان کی نہیں تھی گڑبڑی تھی توحید الوہیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے یہ مسئلہ ان کے ہاں تھا ورنہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے وہ اللہ رب العالمین دیکھیے میں سورہ مومنون میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں سورہ مومنون ٹھیک ہے جن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے ایک منٹ بہت ساری آیتوں میں بیان کے سورتوں میں سورہ مومنور میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص بیان کیا ہے اور بہت ساری صورتوں کے اندر بیان کیا ہے دیکھیے آیت نمبر چوراسی سے ٹھیک ہے اے نبی آپ ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے اور زمین پر بسنے والے رہنے والے ان کا مالک کون ہے اگر تمہیں اس کا علم ہے تو بتاؤ سیق اللہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے زمین کا بھی مالک اللہ زمین پر بسنے والے تمام کائنات تمام مخلوقات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کل افلاط ازک آپ ان سے کہو جب تم یہ مانتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے کیوں نہیں سریف اللہ کی خالص سے بات کرتے ہو کل من رب السماواتی سب ہے آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور رب العرش العظیم اور ارش عظیم کا رب کون ہے جس عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فروز ہے جس عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہے مستوی ہے اس کا رب کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے پہلے زمین کی بات آ گئی زمین اور زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کن کی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اب آسمانوں اوپر کی بات ہو رہی ہے آسمانوں کا رب کون ہے عرش عظیم کا رب کون ہے سید اللہ وہ کہیں گے اللہ تعالی کل افلات تخن تو آپ کہی تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہو اللہ کی خالص سے کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر کے کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہو المن بی ملکوت کل شعین آپ ان سے پوچھئے وہ کون ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے ہر چیز کی کنجی کس کے ہاتھ میں ہے تمام خزانوں کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہے وہ ہوا یجیرو۔ وہی سب کو پناہ دیتا ہے وہی سب کی مدد کرتا ہے وہ اللہ اجار اور وہ کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے کسی کی مدد کا جو محتاج نہیں ہے وہ کون ہے ان کن تم اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ سیقول کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے جو کسی کا محتاج نہیں جس کے ہاتھ میں سب بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں تمام چابیاں اور کنجیاں ہیں تمام خزانے اور دینے والا سب کچھ اللہ تعالی ہے کون ہے اللہ رب العامن ہے نہ تو تو تم پھر کہاں بہ کے جا رہے ہو تم پر کیوں جادو ہو گیا کیا بہ کے جا رہے ہو ادھر ادھر جا رہے ہو جب یہ سب مانتے ہو پھر اللہ رب العامین کی عبادت کیوں نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے توحید البیت کے ذریعے سے توحید عبادت کی تعلیم ان کو دی ہے کہ جب مانتے ہو کہ اللہ ہی رب و خالص مالک ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو اسی لیے اللہ رب العالمی نے کے اندر توحید کو کیوں بیان کیا بار بار توید الحیت کے ساتھ ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ جب تمہارا رب پر ایمان ہے تو مانتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے خالق مالک ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم عبادت بھی اسی کی کرو جب تم مانتے ہو کہ بھئی یہ میرے والدین ہیں ایک مثال سے بات سمجھانے کے لیے تو آپ پر کیا تقاضا بنتا ہے کیا نے والدین کی خدمت کیجئے والدین کی بات مانیے والدین کو مت ستائیے جب آپ مانتے ہو کہ ہمارے والدین ہیں آپ مانتے ہو کہ ہماری کمپنی ہمارا جو ہے ہماری کمپنی ہماری کفیل ہے مان لیجیے تو جو کمپنی آپ کو کام دے گی آپ کو کام کرنا پڑے گا نا جب آپ مانتے ہو کہ ہماری کمپنی ہے یہ ہمارا کفیل یہ ہے تو جو کفیل کام دے گا آپ کو کرنا پڑے گا اب یہ یعنی کمپنی جو ہے کفیل آپ کا کوئی اور ہے اور کام کسی اور کا آپ جا کر کے کرو تو یہ بات تو کفیل نہیں برداشت کرے گا کہ آپ کسی اور کا جا کے کام کریں یہاں بھی تنخواہ لے جا کر کے اور کسی کا کام کریں تو اللہ رب العالمین نے اسی بار بار اس کو بیان کیا کہ جب تمہارا ایمان ہے کہ اللہ رب ہے اللہ خالق اور مالک ہے تو اس بات کا تقاضا یہ ایمان کرتا ہے کہ تم عبادت بھی اسی کی کرو جب وہی تم کو پالتا وہی تم کو روزی دیتا وہی تم کو کھلاتا پلاتا وہی تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہیں روزی دینے والا تمام دنیا خالق مالک جب وہی ہے تو عبادت بھی خالد اسی کی کرو کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہو بتوں کو پوچھتے ہو کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو نہ ایسا کرو جب تمہارا ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کو, کو پکارو اللہ ہی کی بات کرو تو توحید روبیت میرے بھائی مکہ کی مشرقی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سے معلوم ہوا کہ جو انبیاء آئے ان انبیاء کا ان کی قوم کے ساتھ اس مسئلے میں جھگڑا نہیں تھا اسی لیے ہمارا کلمہ کیا لا الہ الا اللہ ہے ہر نبی کا کلمہ لا اللہ اللہ تھا لا الہ الا اللہ عیسا رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ لا الہ لہٰ ابراہیم رسول اللہ لا الا اللہ اللہ ہارور رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سب کا کلمہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کسی کلمہ نہیں تھا کہ لا خالق الا لا رب الا اللہ اللہ, اللہ کلا کوئی رب نہیں وہ مانتے تھے اللہ ہے۔ اس لیے وہ کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یہ کلمہ تھا اور یہ کلمہ ہے تمام ربیوں کہی تھا تو کیونکہ تو مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا سب مانتے تھے کہ اللہ رب خالق مالک ہے ممنور اسلام کی قوم بھی مانتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم مانتی تھی موس السلام کی قوم مانتی تھی سب مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا جھگڑا کس میں تھا عبادت میں یہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی یا دوسروں کو بھی شریک کر لیا جائے گا وہ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے اپنے بتوں کو لات کو منات کو عزا کو اور پتا نہیں کس کس کو شریک کرتے تھے فرشتوں کو انبیاء کو عیشا علیہ السلام کی مورتی بنا کر رکھے تھے وہ لوگ ہستے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی ہنستے مریم کی مورتی تھی بنا کر کے رکھے ہوئے تھے لوگ کہتے سب پہنچے ہوئے ہیں ہیں تو ان کی بھی عبادت کرتے تھے خانے کعبہ کا طباع کرتے تھے ان کا بھی تباہ کیا کرتے تھے یہ تھا ان کے یہاں عبادت کرتے تھے تو ان کے اللہ کے ساتھ دوسروں کی کیا کرتے تھے وہ حج بھی کرتے تھے وہ جو قربانیاں بھی کرتے تھے خانے کا کا تطف بھی کرتے تھے مکہ کے مشرق تو مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا خالق اس بات کا ان کا ایمان اور عقیدہ تھا اور ہر قوم کا عقیدہ تھا اس لیے کلمہ لا رب اللہ نہیں کسی کا بنا کلمہ یہ ہوا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں اس لیے توحید البیت بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا لیکن صرف توحید ویت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جیسے آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ رب ہے خالق مالک ہے عقیدہ تو ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے اوپر اس میں بھی آ کر کے شر کر بیٹھتے ہیں عبادتوں کے اندر شرک تو ہی ہے اس عقیدے کے اندر بھی آ کر کے شرک کرنے لگتے ہیں کسی اور کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ساری چیزیں ملتی ہیں یا وہ دینے والے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی پاور ہے ان سے جو ہے ہم لے لیں گے جی ہاں اللہ کی اس میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے جو کچھ مانگنا نبی سے مانگ لیں گے احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں وہی جو مستوی آرستہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر کے کہ پہلے رب تھا مستوی تھا عرص پر اب نبی مدینہ کے اندر جو ہے مصطفیٰ اور نبی بن کر کے آ گئے یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ سب بدعقیدگی ہے میرے بھائی یہ سب غلط عقیدہ ہے اللہ ہی سب کا خالق رب مالک ہے اللہ کو رب ماننے کے بعد اب یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالص بات کی جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اسی اللہ رب العالمین توحید الربیت کو بار بار قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے تو توحید الربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ہمارا رب خالق مالک اور رازق ہے وہی مارنے جلانے والا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال خاص ہیں ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی کے جو اعمال خاص ہیں اللّہ تعالیٰ کے ساتھ ان میں کسی کو ہم اگر شریک مانتے ہیں تو یہ اللہ رب الام کے ساتھ اور وہ بیت کے اندر شرک ہوگا بہت بڑا شرک ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ناقابل معافی جرم ہے کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں ہے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا اللہ تعالی ان کو کبھی جنت داخل نہیں کرے گا چاہے کوئی ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو چاہے کوئی اللہ پر ایمان لانے والا ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کی یہ دار و مدار ہے اس کے اوپر اگر یہی اصل ہی چیز نہیں رہے گی تو پھر فرا اور دوسری چیز رہنے سے کیا انسان کو فائدہ ہوگا تو یہ توحید الربیت اعظم نے پڑھا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے رب کی اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے عامرب رب مجزاک اللہ خیر و صلی اللہ محمد علیہ و صابر میں السلام علیکم, سلام علیکم.